و حدثنا و محمد عبد حدثنا و و و باراد و ثبوت دستا بلا کی استحباب سنتیت باپ کی سو مسائل دی یوم سلا دنجا بل فقط بار کی رواد دیم استنجاب فقط گدے بارکم ذکر دروات اجمالا ڈریم جم بینما قدی کم بیان درواز و بام المزائم کلورم خورت استنجابل الحجارہ فقط اور دنجاب بلما فقت کہ ائی ہما ارجا ہے بنے کم یو ارجا ہے دیکھ اور مسلام فقت مسرد سنجا بلوا فقط مسرد سنجا بلحجار فقت مسلاد جم بے نما ترجیح اسرت استنجاب الما فقب خود حضر فقب کی سرد الاستنجاب اسجارہ مخ کی امامی کرے کرکڑ بابل الاستنجاب بل حجارا دابا مناقط کے باب الاستنجاب بابل کی اور رما کر گئی کہ احادی سباراد استنجابل حجارہ کی تو درجا د استفاق دی اور تو کی دیان کے خارج سے آنا مسانید سنن د گن صحاب ہونا رواتے بار کشتا وجہ استفاد دے پو سبوت دی بانی اپ جاتے بانی ام نے حبی بی مار کی تو مم تو سب دے آدمی جواب خاضی اب تیب ورسدی دیا شیم ذکر چاہگی نے نور جمہور ایم ای اربا بلکہ سنت و جماعت پدی والے متفق دی رواب پدی کی مت حاصل عبارت اس سے بل حجارہ کی بادل حبی بیماری کی نقور تحویل ذکر کئی چہمات نے جوابل دو جو دو کی دو مت لاب بل ماد روات پری کم کثیر دی لیکن درجہ دی استفادی کی چکم تو اسجارت کی داخت روز کی نہیں دی روات پری کم کثیر دی اور صحیح دی معظم روات اثر اور حاضر صحیح دی دو شخیر نے منقول دی نورم سانی او سنا دم ذکر کرم جملے داغے نہ روات دباب نیم جے نما یہ سنجا بین ہے جاروں سے داغے اس, اس روات پی جے نما کی ضعیف دی او سو صحیح دینا گا دی و صرف وبانی دا مندو و مصطحب دے جمہور اف کہا بانی اور سرف بانی نامدو مستحب دے سنجاب علماف بار کے ہم د جمہور مسلق دار سعید المسعدہ بازدار چہاری یہ سنجاب علمان ہوئی منش حدیث نور اللہ مرکو تقریر نوال بھی مہماری کو مدرواد دے وہ جداد جداد زاد النسان بلکہ زاد الحوانات حکم سے جزادی بان سنجان فکار فرن حزادان من جن روس او اعظام والے مناسب نو جن صرف جنات وزاد خود عام حیواناتو انسانان جنات زاد دے ظہور مستق ہمارا واد بارا تو اسے جابل ماں کار دیس را احاجات نہ مقابل دن سو راہوں کے قیاس تو مناسب گروا اللہ رانی گری تو ہر تو فار واضح میرا سبھا کی مان تو حورا. جے نما روات پدی بار کے ضعیف دی تو, تو صحیح حاقت صریح نے دی جم بے نما مستحب د جمہور ف جمہور سرپ مانی بعض ارزہ تنظیم اتساب نے چاغی جم بے یہ حدیث ہوئی ظیف دی پدی وہ حاد صرف جنا تر قلام مناسب نے حسنف بزیر کے حدیث اور معتبر دی بل ثابت صاحب عمل صحابو صابت امر عمل عمر جمہور قبید فارد حادی ضیفی زعیف قدرت معمول حاصل ہو ہما صاحب منقور عبد اللہ نمر رد مہونا ہری رت مہونا مہا رد مہونا صاحب عبد اللہ افان نہ دبا ان کارکو دا بہترین علاجم دے فاقن کے درو داری رد موہر دے چہابا مسنفا ذين لبيه شبكم زي مصنف عبد الرزاق زي بحكم كلقيد زي داي وانت جيد ودي امام الزهري ان من كان قبلكم يبعرون بئر وانتم تسلثون سرقه فترم الحجاره الماء يبقنوا خلق قضى حاجه عشان لا یہ سنجاب لہجا سی گئی سری ہر آپ تنسی طرح کا کلام پہ کشترے وہ سنتے بزدار کے ذکر کے وہ کہا ذکر نے ذکر کرد اللہ ناباس ہوں پانی سنتی تو کی چیک کلا آیات رہے دا دا دا دا قوم تاسو اگر کروات کی سنتن کا نور واتی جملی دا غدام بختمل دو اسنجا اسن بالما فقط اندیا دو اسنجا دو اسنجا دو جون بین احمان دی بلکہ ظاہر ادا دا دارشن دارواد مرنا زواج کن نا ایسکیب بالما فینی استحییهم فین رسول ایسرم کان ابحرہو وتبادر دارا چی نبی رسم اسنجا بالما فست اسنجا بالحجارن کہنا رواعتم فرد رارب خیم ہو پس حاجیار مستحبا بلکہ فدیز مالکان رشید احمد احمد ذکر کراضرت ان منکان قبر صحابو شان ال... خمیرا ہوا جو, جو منظو مستحب دا دی مان کی راشد احمد بھی ذکر کی شام شیخ کشمیر رحمت بھی ذکر گئی جا استنجاب بول کو خدوصن سنوروں سرا کفایت کا حد ماں بان سید سنجابن ماں فقت یا استنجاب حجارہ اور پدید وال کے ائ ہما افسروں ترجیح استنجاب حجرور گین وجن کثرت روایت نف دے کی لیکن جمہور مسلدار ہے بسرت نے اتفاق کی سنجا بل ماں اور جہدہ قدا کامل انخار اول دا مارے دا کامل کامل اولادا وجہ ستماری چکیترات داغا منقطع چکترات دبول نہ منقطی گردیزری وبیش سنجا بل ماں بسرت بن فراط کی ارجا دا قدا نہ انقا بن کنیرا ونیزم مسلا مرات فکاد کر گئی حسن احناب کچر جاسط دم تجاویز گردر قدر الدرحم نہ جاتون قدر الدرحمن واجب کم سنت مستحبرا سیوک خود امر کے بلا کئی دا شامل دا مستجمع استنجاب بالما فقط تم لیکن احتمال دا جمع داری بلکی دارا جہ دا احتمال دا جمع داری دارا جہ دے ان یستیب بالما استنجاب بوباری کئی لیکن دا, دا حیاء کم دینا چیدا مصر دا فختر بزات اغیت ہو فاند رسول اللہ علی لدی کئی فاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابحرہو مغل ہمر فرا ہو رہی نبی سنپست نبی نبی صنب چب الخنا صاحب انقار منتخب گئیں کافی یہ سنجاب غور کرک اور شافی احمد خان